سکسٹی تھری میرا سوال یہ ہے کہ میں جمع کے ساتھ ملتا ہوں جا کے اور ایک رقت نکل گئی ہے بعد بعد میں میں جب میں چار رکر ہو جاتی ہیں لیکن امام صاحب چوتھی رقط میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں پانچویں رقط میں غلطی سے اور وہ پانچ رقطے پڑ کے سردا سب کرتے ہیں لیکن جو میری رکت نکل گئی ہے میں دوبارہ کھڑا ہوں, ہوں, ہوں گا کہ وہ چاہ بچ کے جو میں پڑھ لی شکریہ آف بھائی وہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ چوتھی رقط میں بیٹھنے کے بغیر کھڑے ہو گیا تو سب کی نماز ٹوٹ گئی پہلے پہلے اگر امام واپس نہیں لوتا اور آخری کارڈ بیٹھنے کے بغیر وہ کھڑا ہو گیا امام اور اس نے رکو کر لیا پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو امام سمیت سب مختلف کے نماز فاصل ہو گئے کسی ایک کی بھی نہیں ایک رکعت نہیں ہوئی تو آپ سب آپ کی چار کیسے ہو جائیں گی تو اگر وہ یعنی کہیں ایسا ہو کہ وہ پانچویں رکعت کے لیے بیٹھ کر پھر اٹھے آخری قعدہ کریں اس کے بعد پھر پانچویں رکعت کے لیے اٹھیں اور پانچ پڑھ کر سلا, سجدہ صاحب کریں تو پھر سلام پھیرے تو آپ کی پھر بھی چار ہی, ہی ہیں تین ہی, ہی ہیں کی چار نہیں ہیں آپ کو ایک رکت دوبارہ پڑھنی پڑے گی لیکن جیسا آپ نے بتایا اس طریقے سے ان میں سے کسی ایک کی بھی امام سمیت نماز نہیں ہوئی جب آدمی آخری کا بیٹھنے کی بجائے, بجائے سیدھا کھڑا ہو جائے اور کرے سیدھا کر لے پانچویں رکت کا تو سب کی نماز حصد ہو ہوگی امام کھڑا ہو جائے تو دوسرے سب کو چاہیے مختری بیٹھے رہیں بیٹھ کے سلام پھیر دیں امام کی اقتدا ختم ہو گئی ان کی پوری ہو جائے گی امام کی فاسد ہو جائے گی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں امام کی نواز فاسد ہو جائے اور مختلف کی ہو جائے وغیرہ جب امام کی فاسد ہوتی ہے سب کی ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امام کی فاسد ہوتی ہے مقتدیوں کی ہو جاتی ہے اگر وہ پانچ رقب کو سیدھا کھڑا ہو جائے تو مفتی بیٹھے رہیں تو شہد کر کے سلام پھیر دیں اور اگر کسی نے نہیں پھرا تو سب کی نماز آپ سمیت فاسد ہو گئی سب کو دوبارہ نماز پر نہیں پہنچ جائے جی قاسم انڈر اسکور فورٹی نائن السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ